یا نور اللہ قوم لوت کی تباہ کاریاں میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے قوم لوت کے جو شیطانی کام تھے اس بنا پر اس قوم کا حال کیا ہوا بڑا عبرتناک واقعہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے مزید شہوت سے بچنے کے بارہ مدنی پھول بھی لکھے ہیں نام رکھنے کے بارے میں اٹھارہ مدنی پھول بھی اس رسالے میں موجود ہیں ترمیزی شریف حدیث نمبر چار سو چوراسی کے حوالے سے اس رسالے کے فرسٹ پیج پر در شریف کی فضیلت لکھی ہے اللہ <سؤال> اعظب کے محبوب دانا خیجوب منزہ العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے بے شک بروزی قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی و وبارک وسلم مدنی چینل کے ناظرین ازواج انبیاء کے واقعات لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے الحمد للہ وجل دعوت اسلامی کے مدنی محل میں ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی زیاد علیا کی تربیت کے نتیجے میں اچھی اچھی نیتیں کروائی جاتی ہیں تو اس سلسلے میں اول تا آخر اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کیجئے یاد رہے کہ اچھی نیت کی اسلام میں بہت اہمیت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت الخر مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ان نمل اعمال اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں شرکت کروں گا یہ نیت فرما لیجئے حصول ثواب کے لیے شرکت کروں گا یہ نیت فرما لیجئے یہ نیت فرما لیجئے ہس پ موقع عز و جل کہوں گا صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کہوں گا آکا کا نام آیا محمد تو محبت سے انگوٹھے چوموں گا یہ عاشقوں کی ادا استخفی اللہ حسب موقع کہنے کی نیت فرما لیجئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسب موقع کہنے کی نیت فرما لیجئے نیکی کی دعوت دی جائے گی میں عمل کروں گا دوسروں تک پہنچاؤں گا برائی سے منع کیا گیا رک جاؤں گا اور اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کر لیجئے اللہ نصیب فرمائے میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور اللہ کی رحمت سے میرے نام عمال میں جو بھی نیکیاں ہیں میں اسے اپنے آخ مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگامی حدیت توفتاً پیش کرتا ہوں بہ وسیلہ رحمت اللہ جملہ انبیاء مر سلیم علیہ السلط وسلام صحابہ کرام علیہم رضوان امہات المؤمنین خلفائے راشدین جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رزوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کو اس سلسلے کا ثواب پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد گزشتہ سلسلوں میں ہم نے حضرت سیداتنا حبا رضی اللہ تعالی انہا کا ذکر خیر سنا حضرت سیداتنا سارا رضی اللہ تعالی انہا کا ذکر خیر سنا حضرت رضی اللہ تعالی تعلیٰ کا ذکر خیر سنا حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا ذکر ہوا حضرت ابراہیم علا نبی ہنا علیہ السلاط اسلام کی زوجہ محترمہ کا ذکر ہوا اور آج حضرت نو علیہ السلام اور حضرت سیدنا لوت علا نبی ہینا علیہ سلاۃ وسلام کی ازواج کا ذکر ہوگا مگر یاد رہے یہ دونوں مسلمان نہیں تھیں کافرہ تھیں منافقہ تھیں اپنا کفر چھپائے ہوئے تھیں ان کا نام کیا تھا واہلا اور واحلہ اس کا واقعہ عجائب الخران میں بھی مذکور ہے واحلہ یہ بدنسیب عورت حضرت سئینا نو اللہ نبی سلاۃ وسلام کی زوجیت میں تھی اور واحلہ حضرت سیداتنا لوت اللہ نبی جینا ولی سلاسلام کی زوجیت میں تھی ان دونوں کے کارنامے کیا تھے پہلا کارنامہ تو میں نے کے منافقہ تھی اپنا کفر چھپائے ہوئے تھے پھر ان کے اندر اور بھی عیوب تھے جس بنا پر یہ تباہ برباد ہو گئی اور عبرت حاصل کیجیے واحلہ یہ حضرت سید اللہ نبی جنا علیہ سلاۃ وسلام کی بیوی تھی یہ وہ بدبخت عورت تھی کہ نا فرمان کافر عورتوں کی سرغنہ حق کے مقابلے میں زدی ہر درم قوم کا ساتھ دینے والی دعوت توحید کے ساتھ مذاق کرنے والی حضرت سیدنا نوح علی علیہ نبی علیہ سلاۃ والسلام کو اذیت دینے والی اور اذیت دینے والوں کا ساتھ دینے والی انجام کیا ہوا انجام یہ ہوا کہ جب طوفان نوح آیا اور حضرت سیدنا نور اللہ نبی جنا ولی سلا تو اور آپ کے جو اتباع کرنے والے تھے جو مومنین تھے وہ آپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے اور یہ اور اس کا بیٹا کن آن وہ بھی کافر تھا یہ طوفان نو میں غرق ہو گئے ایک دفعہ کہنے لگی اے نور تیرا رب تیری مدد نہیں کرے گا حضرت سعنا نو اللہ نبی علیہ سلاۃ و اسلام نے فرمایا ضرور مدد کرے گا عذرائے مذاق کہنے لگی آخر وہ کب وعدہ آئے گا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جب تنور تن سے پانی ابلے گا یہ میری مدد کی نشانی ہوگی یہ بات سن کر وہ بدبخت بخت خل کھلکھلا کر اپنے قوم سے کہنے لگی لوگو آؤ تمہیں عجیب بات بتاؤں خدا کی قسم یہ دیوانہ ہو گیا استقفر اللہ استقفر اللہ یہ کہتا ہے جب اس تنور تن سے پانی ابلے گا تو یہ میری مدد کا وقت ہوگا یہ سن کر ان نا ہنجاروں نے ان کفار نے حضرت سیدنا نوح علی نبی علیہ نبی جینا ولی والسلام کو اور بھی زیادہ اذیتیں دینی شروع کر دیں اور بھی زیادہ تکلیفیں دی مدیشن کے ناظرین حضرت سیدنا نوح علی نبی علیہ نبی علیہ ولی والسلام کا ذکر خیر ہوا آپ کا کچھ تعارف عرض کرتا جاؤں آپ کو کہا جاتا ہے آدم سانی کیوں کہا جاتا ہے کہ جب طوفان آیا تو سب لوگ غرق ہو گئے ختم ہو گئے کفار ملیا میٹ ہو گئے اسی انسان باقی بچے کسی کی نسل نہ بڑی صرف حضرت نوح نبی جناو علیہ نبی جنا علیہ سلاۃ والسلام کی نسل تمام دنیا میں چنانچہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزلی مان اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی سورہ تیئیسات ہے اور آیت نمبر ہے ستتر ست تو حضرت نو علا نبی ہینسلۃسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ اسی افراد باقی بچے مگر ان کی اولاد نہیں چلی صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے پھر دنیا آگے پروان چڑھی تو آدم ثانی اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے دنیا میں کتنے برس تک آپ رہے حضرت احمد رضا خان جنہیں اعلی حضرت کہا جاتا ہے رحمت اللہ تعالیٰ ان کے ملفظہ شریف میں یہ لکھا ہے عرض کہ حضرت نو علیہ السلام نے دنیا میں ایک ہزار برس قیام فرمایا ارشاد نہیں بلکہ تقریباً سولہ سو برس تک تشریف فرما رہے اور نیکی کی دعوت ساڑھے نو سو سال اسی ایمان لائے آٹھ گھر کے افراد بہتر دوسرے اور میرے آقا علی صلاحت کی کیا شان ہے سبحان اللہ آپ نے تیئیس سال تبلیغ فرمائی اور سبحان اللہ لاکھوں اور پھر کروڑوں سبحان اللہ آپ کے چانے والے اور ایمان لانے والے کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی تو واحلہ یہ وہ بدنسیب عورت تھی جو کہ حضرت سیدنا نوح اللہ نبی جینا علیہ صلاحت والسلام کو ایزا پہنچاتی اور نفاق کے ساتھ رہتی نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا برسوں یہ اللہ تعالی کے نبی علیہ سلام کی صحبت سے سرفراز رہی مگر اس کی بدنصیبی بھی دیکھیے کیسی عبت کی بات ہے ایمان نصیب نہیں ہوا حضرت نو علیہ السلام کی دشمنی توہین اور بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مری جہنم میں داخل ہوئی بربادی کا سبب کیا ہوا اللہ کے نبی کی دشمنی اللہ کے نبی کی توہین اللہ کے نبی کی بے ادبی اور ہمیشہ اپنے قوم میں یہ بدنصیب عورت جھوٹا پروپگنڈا کرتی تھی اور کیا کہتی تھی کہ حضرت نو علیہ السلام مجنون ہے استقفر اللہ پاگل ہے ان کی بات نہ مانو تو انجام کیا ہوا کہ یہ جب طوفان نوح آیا اس کے اندر ہلاک ہو گئی مزاق کیا کرتی تھی آپ کو تنگ کیا کرتی تھی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب امیر اللہ سنت کی بہت ہی اہم کتاب ہے جس کے بارے میں خود امیر السنت فرما ہیں میری زندگی کی نازک ترین کتاب اور حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے اس کتاب پر لکھا ہوا ہے ٹائٹل پیج پر تو امبیاء کرام والسلام کی بہت عرفہ اعلی شانے ہوتی ہیں ان کی گستاخی کے بارے میں کفریات کی اٹھائیس مثالیں امیر علیہ سنت نے لکھی یہ واحلہ برباد ہوئی جو کہ حضرت سینانو علی نبی جناب علیہ صلاۃ والسلام کی زوجیت میں تھی مکار تھی منافقہ تھی اور آپ کی غستاخ تھی تو کیا انجام وہ برباد ہو گئی تو انبیاء کرام علی سلاۃ والسلام کا غستاخ کافر مرتد ہے امیر سنت میں بہت سی مثالیں لکھی ہیں جو کہ حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علا نبی جناب علیہ سلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں وہ کافر ہے غیر انبیاء کے لیے وحی نبوت ماننا کفر ہے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 امیر المین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کر اللہ تعالی وضح الکریم کو جو ندیوں سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے جس نے توہین یا دشمنی کے طور پر تمنا کی کہ انبیاء کرام علیم السلاط السلام میں سے کوئی فلا نبی نہ ہوتا اس نے کفر کیا کسی نبی کی ادنا توہین یا تقزیب یعنی اس کا جھٹلانا کفر ہے اور بہت ساری مثالیں ہیں یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر دو سو تہتر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بدنسیب عورت واحلہ برباد ہوئی ایک اس کے اندر ایب یہ بھی تھا یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں خالی کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے یہ مکار عورت تھی حضرت سیدنا نوخ علیہ نبی جناب علی سلاۃ وسلام کی رازداری اور پوشیدہ طور پر ایمان لانے والوں کے نام کافروں پر ظاہر کر دیا کرتی تھی جو ایمان لاتا چھپ کر تو کفار پر یہ ظاہر کر دیتی کہ فلاں شخص جو ہے وہ ایمان لے آیا تو اس کے اندر ایک عیب یہ تھا کہ یہ راز فاش کرتی تھی جنت کی دو چابیاں مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کے فضائل اور حفاظت کے طریقوں پر مشتمل یہ تحریر ہے اس کے اندر یہ راز فاش کرنے کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے اور الایمان حدیث نمبر 11191 کے حوالے سے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب دو شخص آپس میں ایک دوسرے کو راز دام بنائے تو ایک کے لیے دوسرے کا وہ راز فاش کرنا جائز نہیں جس کا فاش ہونا پہلے کو ناگوار گزرے سنوں نے ترمیزی حدیث نمبر انیس سو چھیاسٹھ رحمت کون صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا ایک شخص کی بات دوسرے کے پاس امانت ہے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر چودہ سو سینتیس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزی قیامت اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے برا وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے یا جو بیوی اپنے شوہر سے قضاء شہوت کرے اور ان میں سے کوئی اپنے ہم سفر کا راز فاش کر دے ہاں تین قسم کی باتیں جن کو ظاہر کرنا جائز ہے چنانچہ سننے ابھی داو شریف حدیث نمبر چار حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجالس امانت ہیں سوائے تین قسم کی مجلسوں کے نمبر ایک جس مجلس میں کسی کو ناحق قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہو نمبر دو حرام جمعہ کا منصوبہ بنا ہو نمبر تین ناحک مال لینے کا منصوبہ بنا ہو اگر اس کو فاش کر دیا جائے کسی کو بتا دیا جائے تو اس میں حرج نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے زبان کا کفل مدینہ اتا دے اللہ زبان کا ہو اتا کفل مدینہ کفل مدینہ اللہ زبان کا عطا کفل مدینہ کفل مدینہ ادن عذف کبد کار لگا کوبل مدینہ آمین آمین, امین امین امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم حضرت سیدنا لوط علی نبیینا علیہ الصلات والسلام کی زوجہ یہ بھی کافرات تھی اس کا نام کیا تھا وائلہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی لوت علیہ السلام کی زوجیت و صحبت کئی سال تک اور بد نصیبی کا شیطان سوار تھا اس پر سچے دل سے ایمان نہ لائے عمر بھر نفاق کرتی رہی اپنے کفر کو چھپاتی رہی اور جب قوم لوت پر عذاب آیا اور بڑا سخت عذاب آیا ان کا جرم کیا تھا کہ مرد مرد کے ساتھ گندے کام کرتا تھا پتھروں کی بارش ہونے لگی اوملود کی تباہ کریں رسالہ رسالا پڑی میری شیخ طریقت کا اس کے اندر لکھا ہوا پتھروں کی بارش ہونے لگی حضرت سیدنا لوت اللہ نبی جینا علیہ سلا والسلام سلام گھر والوں کو اور مومنوں کو لے کر بستی سے باہر چلے وائل بھی ساتھ تھی آپ نے فرمایا کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا چنانچہ حضرت سیدنا لوت علی نبی جنا و علیہ نبی جناح علیہ سلاط وسلام اپنے ساتھ والوں کو لے کر چلے کسی نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا عذاب سے محفوظ رہے وا یہ مناسبہ تھی اس نے حضرت سیدنا لوت علیہ نبی جنا و علیہ سلاط وسلام کے فرمان پر عمل نہ کیا شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی ہائے میری قوم اس پوری بستی کو حضرت جبریل امی علی سلام نے اپنے پروں پر لے کر اٹھائے اور آسمان سے جا کر پلٹ دیا پتھروں کی بارش ہوئی اس پر بہت سخت عذاب اس قوم پر نازل ہوا وایلا نے کہا ہائے میری قوم یہ نکلتے ہی ایک عذاب کا پتھر اس بد نصیب عورت کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو گئی چنانچہ پارا آٹھ صورت العراف آیت نمبر تراسی چوراسی میں ارشاد رب البادل ہیں مجرم ترجمہ اے کنزل ایمان تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا تو وہ رہنے والوں میں ہو گئی کیا چلائی ہائے میری قوم یہ قوم کے چکروں میں جو رہتے ہیں نا ہم لسان جو میں بول زبان بولتا ہوں یہ وہی زبان بولنے والا ہے اور اس کی جائز ناجائز طرف داری اس کا ساتھ دینا ہے چاہے غلط کہ اس اللہ غفلت اس قدر بڑھ گئی جہالت اس قدر بڑھ گئی کہ دین بعد میں ایک قوم پہلے ارے نادان کہیں تیری قوم کی محبت تجھے برباد نہ کر دے بل عم بن باؤڑا جو کہ بہت بڑا عابد تھا لوہے محفوظ کی عبارتیں پڑھتا تھا قوم نے تو برباد کیا اس کو اور اس کی عورت نے گھر والی نے اس کو برباد کیا تو قوم کے چکروں میں نہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کرنا چاہیے قوم کے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر عمل کرنا چاہیے شریعت کی اتباع کرنی چاہیے ہاں گھر والے ہیں پڑوسی ہیں ہم زبان لوگ ہیں محلے والے ہیں ان کی رعایت کریں جو اسلام نے حقوق ان کے رکھے اس کے مطابق وہ سلسلہ کریں تو یہ وا جو تھی یہ منافقہ تھی اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے نفاق کیا ہوتا ہے مدری چینل کے ناظرین کفری کلیما سوال جواب بہت اہم کتاب ہے بہت اہم کتاب آپ اس کو پڑھیے اس کے اندر بہت ساری تعریفات بھی دی ہوئی ہیں مثلا ضروریات مذہب اہل سنت کیا ہے توحید کی تعریف کیا ہے شرک کی تعریف کیا ہے واجب الوجود کسے کہتے ہیں نفاق کی تعریف کیا ہے مرتد کسے کہتے ہیں کفر کی اقسام کیا ہیں اس طرح کی بہت ساری معلومات ہیں نفاق کے بارے میں لکھا ہے صفحہ نمبر پینتالیس پر سوال نفاق کی کیا تعریف ہے جواب زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق ہے یہ بھی خالص کفر ہے بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں اس صفت کے کچھ افراد بطور منافق مشہور ہوئے ان کے باطنی کفر کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے بھاری شریعت کے حوالے ان دونوں عورتوں کے بارے میں پارہ 28 سور تحریم کی آیت نمبر دس میں رب اجزل ارشاد فرماتا ہے اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے خز عین میں صدر اللہ حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ علی حادی اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے اس کے تحت لکھا ہے اس بات میں کہ انہیں ان کے کفر اور مومنین کی عداوت پر یعنی دشمنی پر عذاب کیا جائے گا اور اس کفر و عداوت کے ہوتے ہوئے ان کا نصب اور مومنین و مقربین کے ساتھ ان کی قرابت اور رشتہ داری انہیں کچھ نفانہ دے گی نوح کی عورت یعنی واہلا اور لوت کی عورت یعنی واہلا وہ ہمارے بندوں میں دو سزا والے قرب بندوں کے نکاح میں تھی پھر انہوں نے ان سے دغا کی کیا دگا کی دین میں کہ کفری اختیار کیا حضرت نور علی السلام کی عورت واہلا اپنی قوم سے حضرت نور علیہ السلام کی نسبت کہتی تھی کہ وہ مجنون ہے اور حضرت لوت علی السلام کی عورت واہ اپنا نفاق چھپاتی تھی اور جو مہمان آپ کے آتے تھے آگ جلا کر اپنی قوم کو ان کے آنے سے خبردار کرتی تھی تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرمایا گیا تفصیر ان سے وقت موت یا روزے قیامت بالی حاضر تحقق کے حقوق کے لیے ترجمہ کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ تفصیل یعنی اپنی قوموں کے کفار کے ساتھ کیونکہ تمہارے اور ان انبیاء کے درمیان تمہارے کفر کے باعث علاقہ یعنی تعلق باقی نہ رہا عبرت کی جاہے تماشا نہیں تو ان دونوں یعنی واہیلا اور واحلہ کی مثال ربل جلال جل نے بیان کی مقصد کیا ہے حضرت سینا اسماعیل حقی علی رحمت اللہ القوی تفسیر روح بیان میں لکھتے ہیں تاکہ کافروں کو نصیحت ہو جائے کہ ان دونوں عورتوں نے واہیلا نے واہلا نے نبیوں کی خیانت کی ایسے ہی رو نے یعنی کفار مکہ نے یہ کہ اپنے نبی سے ایمان و طاعت کی دولت سے مند ہونے کا موقع میسر ہوا لیکن کفر میں گناہوں میں مبتلا رہے ان دونوں کی خیانت کا انجام کیا ہوا پرباد ہو گئی اور قیامت کے دن دونوں ان عورتوں کو ان نافرمان عورتوں کو شانم میں ڈال دیا جائے گا مفسری نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی حالت کو بیان کیا کہ انہیں ان کے کفر کے باعث عذاب دیا جائے گا ان کا نبی سے جو نسبی تعلق ہے رشتے داری ہے انہیں فائدہ نہ دے گا جس طرح ان دونوں کو فائدہ نہ ہوا انہیں کفار کی امیدیں ختم کر دی گئی کسی کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہ دے گا جبکہ یہ کفر پر اڑے رہیں اور کسی ایمان والے کو ان کا کفر نقصان نہ دے گا مدنی چینل کے ناظرین کتنی عبرت کی بات عبرت کی جا ہے تماشا نہیں حضرت سیدہ نوح علیہ نبی شنا علیہ سلاۃ و سلام کی بیوی بی واہلا اس نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سرکشی کی پتنی چینل کے ناظرین فخان قرآن نے کہا کہ ان دونوں نے خیانت کی دغا کی کیا دگا کیا خیانت کی اس سے کیا ہے مفسرین نے ہمیں سمجھایا واہیلا اور واحلہ نے خیانت کی کیا خیانت کی فری اختیار کیا یہاں خیانت سے مراد بے حیائی نہیں ہے دین میں خیانت ہے یاد رہے کہ علماء نے ہمیں سمجھایا کہ کسی نبی کی بیوی فاہشہ نہیں ہو سکتی فواہشہ نہیں ہو سکتی کہ وہ گندے کام کرے بے حیائی کے کام کرے بد کرداری کرے ایسا نہیں ہو سکتا میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے معظم میں کسی نبی کی بیوی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی اور علماء نے تمام انبیاء کرام علیہ سلاۃ والسلام کے ازواج از روح حدیث سے پاک کردار میں صاف تھیں یہ غیبی خبر اللہ کے محبوب علیہ صلاحت اسلام نے بعتائے خداوندی ارشاد فرمائی تو اور واعلا انہوں نے خیانت کی کہ کفر اختیار کیا نفاق اختیار کیا اور جہنم رسید ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کہ آسیہ فرعون مصر کے گھرمی تھی، ایک کافر کی بیوی تھی وہ بد بخت کافر جو ربوبیت کا دعوی کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی الہا کو ایمان کی دولت عطا فرما دی اور ایمان کامل ان کو ملا اور جنت میں داخل ہوئی اللہ کی شان بے نیازی حالانکہ فرون نے بہت تکلیفیں دیں بہت تکلیفیں دیں بہت آزمائش میں مبتلا کیا مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی نے فرعون کے آرام راحت کو ٹکرایا اور تکلیفیں برداشت کی ایمان پر قائم رہی اور ان کے لیے جنت ہے یہ بڑی عبرت کی بات اللہ اکبر جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد نوے پر لکھا ہے کہ نور علیہ السلام کی بیوی واہلہ آپ کو معذ اللہ مجنون پاگل کہتی تھی لوط علیہ السلام کی بیوی واحلہ یہ قوم کے مہمانوں کے بارے میں بتا دیا کرتی تھی تاکہ وہ ان سے اپنے وہ گندے کام کریں مستقف اللہ تو عبرت ناک آزاب کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا گیا مفسرین نے اور بھی بہت عبرت ناک مدنی پھول عنایت فرمائے مدنی چینل کے ناظرین ان کی خیانتیں کیا تھی ان دونوں کی واعلا کی اور واہلا کی امام موردی علی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں خیانت سے مراد چار طرح کی خیانتیں نمبر ایک دونوں کافرہ تھیں کفر اختیار کر کے خیانت کی انہوں؟ نمبر دو مناسبہ تھی اسلام ظاہر کرتی اور کفر کو چھپایا کرتی تھی یہ ان کی دوسری خیانت تھی نمبر تین واہلا اور واحلہ چغل خور تھیں جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں علی مسلام کی طرف وہی فرماتا تو یہ راز افیا کر دیا کرتی تھی تو محبتوں کے چور چغل خور چغل خور اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا عبرت کی بات ہے کہ چغلی اچھی نہیں ہے یہ جہنم میں پہنچا سکتی ہے اگر اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ ناراض ہو گیا یہ بیانات اتاریا میرے ہاتھ میں اس میں بارہ بیانات ہیں اور برے خاتمے کے اسباب ایک رسالہ جو ہے برے خاتمے کے اسباب میں ایک سبب چغل خوری بھی لکھا ہوا ہے کہ چغل خور کے لیے یہ خوفناک ایک وعید ہے اس کی آخرت تباہ ہو سکتی ہے اگر یہ چغل خوری سے توبہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو گیا تھا ا و کے حوالے سے لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان غیبت تانا سنی چغل خوری اور بےگنا لوگوں کے ایپ تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا اے چغل خور مرد اے چغل خور عورت یہ ادھر کی ادھر لگانے والی اے لڑانے والی خاندانوں میں فساد برپا کرنے والی تجھے ڈر نہیں لگتا کیا مت کروز کتے کی شکل میں اٹھنا کیا پسند ہے توبہ کر اے نادان تم تو بھی توبہ کر جو چغلیاں کرتا رہتا ہے ادھر کی ادھر لگاتا رہتا ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر چھ چھپن ارشاد ہوا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا چغلی کی تعریف ڈیفینیشن سن لیجئے علامہ عینی رحمت اللہ تعالی نے امام نووی علی رحمت اللہ کبی سے نقل کیا کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا چغلی ہے اب دوستوں کی بیٹھک ہے مذہبی اجتماع ہے شادی کی تقریب ہے تعزیت کی نشست ہے ملاقات ہے فون ہے چند منٹ گفتگو ہے تو بس وہ چغلی غیب چغلی غیب چغلی چگلی چگلی اللہ اللہ تبارک کو تعالی بس ہمیں تا فرما دے زبان ہماری کنٹرول میں آ جائے کاش جب بھی کچھ بچ سکیں برباد نہ ہو جائے غربت یہ کتاب بہت اہم, ہے بہت اہم ہے بہت اہم ہے اس کے اندر چغلی کے بارے میں بھی بہت ساری معلومات دی ہوئی ہیں یہ صفحہ نمبر 92 پر چغل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا سیدنا عمر بن عبد کا طرز عمل کہ ان کے پاس وہ کوئی چغل خور آیا تو آپ نے کتنے اچھے انداز سے ترکیب دی؟ میں آپ کو پیش کیا دیتا ہوں غیبت کی تباہ کاریوں سے میں آپ کو محبتوں کے چور جو چغل خور ہیں ان کے بارے میں کچھ ارض کرتا ہوں حضرت سینا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک چغل خور آیا تو آپ نے اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی اس کی خبر لی سنیے کیا ترکیب ہوئی آپ کی خدمت میں شخص آیا تو کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کی کوئی منفی بات کی فرمایا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں اگر تم جھوٹے نکلے تو اس آیت مبارکہ کے مزداق قرار پاؤ گے بارہ چھبیس سورہ خجورات کی آیت نمبر چھ میں جیسا ارشاد ہوا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 بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں اس آنے والے نے عرض کی یا امیر المنی معاف کر دیجیے آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا یعنی غیبتیں اور چغل خوریاں نہیں کروں گا مجھے غیبتوں سے بچا یا اللہ بچوں چغلیوں سے صدا یا اللہ کبھی بھی لگاؤ نہ تومس کسی پر دے توفیق صدق و وفا یا اللہ آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی المحمد پتی چل کے ناظرین آپ نے سنا کی واہ اور واہ حضرت لط علی السلام اور حضرت نو علیہ السلام کی جو ازواج تھیں جو منافقہ تھیں کافیرتھی انہوں نے خیانت کی کیا خیانت کی خیالت کیفرت ہی کفر اختیار کیا نمبر ایک خیانت نمبر دو خیانت یہ کی کہ منافقہ تھی اسلام ظاہر کرتی تھی کفر چھپاتی تھی نمبر تین چگلی کھایا کرتی تھی راس واش کیا کرتی تھی اور واہلا یہ حضرت نو علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنون کہا کرتی تھی اور وائل لط علیہ السلام کی بارگاہ میں مہمان آتے تو اپنی قوم کے شریروں کو خبر دیتی تاکہ وہ ان کے ساتھ گندا فیل اللہ تو ان دونوں نے بد نصیبوں نے اپنے پیغمبر خاوندوں کا کوئی لحاظ نہ کیا مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو انجام کیا ہوا و برباد ہو گئی اور کفر پر ان کا خاتمہ ہوا جیسا کہ قرآن نے خبر دی تو بیوی کا خاون سے بڑا قریبی گہرا تعلق ہوتا ہے دونوں دکھ سکھ میں ساتھ ہوتے ہیں تکلیف اور راحت کے ساتھ ہوتے ہیں خوشحالی میں محرومی میں ساتھ ہوتے ہیں لیکن یہ تعلق بے معنی ہو جائے گا جب اسلام کا رشتہ نہ رہے گا ان دونوں کو جہنمیوں کے ساتھ جہنم رسید ہونا پڑا لاہو اکبر تو یہاں کفارے مکہ کی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ غلط فہمی دور تم نکال دو کفر و شرط سے توبہ کر کے ایمان نہ لائے تو کسی کی سفارش کسی کی شفات کام نہیں آئے گی کسی کو اجازت ہی نہیں دی جائے گی کہ تمہاری شفاعت کرے تمہاری سفارش کرے کیونکہ شفاعت مسلمان گناہ کے لیے کفار مشرقین اور منافقین کے لیے نہیں ہے کسی پر تومت دھرنا مذاق اڑانا یہ بھی ان کے کارناموں میں سے تھا اور اس تعلق سے جنت کی دو چابیاں اس کے اندر آپ صفحہ نمبر 51 اور سفر نمبر 75 سے پڑھ سکتے ہیں تومل لگانا بھی ان کا کام تھا اور مذاق اڑانا بھی ان کا کام تھا اور مذاق بھی اس کا اللہ کے نبی کا تو یہ بھی اچھے کام نہیں ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کی صورت میں جہنم میں لے جانے والے کام کسی کا مذاق اڑانا اچھا نہیں ہے اور پارہ چھبیس سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ میں اس سے منع کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کسی مسلمان کی تحقیر نہ کی جائے احانت نہ کی جائے مذاق نہ اڑایا جائے جو مزاق کریں گے اس کے بارے میں حدیث نمبر شعب الایمان کی ہے چھ ستاون کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا جب وہ دوڑ کر جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا یہ عمل بار بار کیا جائے گا یہاں تک کہ دروازہ کھولا جائے گا بلایا جائے گا نا امید ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آئے گا تو مزاق نہیں اڑانا چاہیے ہم نہیں جانتے کہ ہم جس کا مزاق کر رہے ہیں اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں وہ اس کا کیا مقام ہے وہ ہو سکتا ہے ہم سے بہتر ہو مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ عبرت کی بات فرماتے ہیں معلوم ہوا ایمان کے بغیر بزرگوں کی صحبت فائدہ نہیں پہنچاتی نو علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا یہ بھی معلوم ہوا فار کے لیے نبی کا رشتہ یا نبی کا نصب کام نہیں آتا یہ بھی معلوم ہوا قیامت میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا مدنی چینل کے ناظرین اللہ کا شکر ادا کریں ہم مسلمان اسلام ہے تو بہاریں ہیں اسلام ہے تو مسلمانوں کی دعاؤں سے حصہ ملتا ہے مرنے کے بعد بھی جو مسلمان دعائیں کرتے اس سے بھی مسلمان مردوں کو مسلمان اموات کو حصہ ملتا ہے اور قیامت کے روز مسلمان کی شفاعت ہوگی شفاعت کرنے والے حافظ بھی ہوں گے شہید بھی ہوں گے اولیاء بھی ہوں گے علماء بھی ہوں گے انبیاء بھی ہوں گے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو شفاعت قبرا کا تاج سجائے ہوئے ہوں گے مگر شفاعت کس کے لیے حاجی بھی شفاعت کرے گا اور بھی بہت ساری روایتیں کچا بچہ بھی شفاعت کرے گا تو شفاعت کس کے لیے مسلمان کے لیے کافر کے لیے نہیں اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اسلام ہے تو بہاریں امال کی قبولیت رب کی خاص رحمت مسلمانوں کے لیے اور مرنے کے بعد اصال ثواب کا سلسلہ قیامت کے روز شفاعت کا سلسلہ مسلمانوں کے لیے ہوگا کافر کے لیے نہیں بخاری شریف کہ حدیث سے پاکے کہ میرے اکالی صلاح سلم فرماتے ہیں کافر کو قیامت کے دن لایا جائے گا کہا جائے گا یہ بتا اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ تمام زمین کو بھر لے تو اس کو فدیے میں دے گا وہ کافر کہے گا ہاں کہا جائے گا تو خود سے دنیا میں اس سے کہیں آسان چیز اللہ تعالی کو واحد ماننے کا سوال کیا گیا تھا اللہ کا شکر ہے مسلمان جو کافر ہیں یہ تو ان کے اعمال برباد ہیں دنیا کے اندر آخرت کے اندر اور ان کو قیامت کے روز یہ حسرت کریں گے کفار کہ ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا جانوروں کو مٹی ہوتا دیکھ کر کفار حسرت کریں گے کاش ہمیں بھی مٹی کا بنا دیا جاتا بروز قیامت کفار کے کان آنکھیں ان کے خلاف ان کے کاموں کی گواہی دیں گے مدنی چینل کے ناظرین کفار کے امال قبول نہیں کیے جائیں گے یہ حسرت کریں گے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے ایسا نہیں ہوگا جب کفار جہنم میں ہوں گے مسلمان بھی ہوں گے اپنے گناہوں کی پاداش میں پاک ہونے کے لیے جہنم میں جائیں گے یاد رہیں گے مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے آخر کار اللہ کی رحمت سے میرے صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا سے جہنم سے نکال دیے جائیں گے اور جب مسلمان نکال دیے جائیں گے تو صرف کافر جہنم میں رہ جائیں گے اب کافروں کی حسرت کیا ہوگی پارا چودہ پہلی آیت اشاد ہوتا ہے روبم کے نسل بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے بہت آرزوئیں کریں گے کافر اس کی تفصیل میں صدر الفاظ لکھتے ہیں یہ آرزویں یا وقت نظر آزاد دیکھ کر ہوں گی جب کافر کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی میں تھا یا آخرت میں روزے قیامت کے شادائد و احوال اور اپنا انجام و معال دیکھ کرج کا کال ہے کافر جب کبھی اپنے احوال عذاب اور مسلمانوں پر اللہ اعزب جل کی رحمت دیکھیں گے ہر مرتبہ ارزو کریں گے اللہ کا شکر ہے مسلمان اور کافر کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی کس قدر ناراضی ہے امیر سنت نے برے خاتمے کے اسباب رسالے میں کچھ بیان کیا ہے اب لکھتے ہیں جس کسی بدنسیب کا کفر پر خاتمہ ہوگا اس کو قبر اس زور سے دبائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ادھر کی ادھر ہو جائیں گی کافر کے لیے اسی طرح اور بھی دردناک عذاب ہوں گے قیامت کا پچاس ہزار سالہ دن سخت ترین ہو لاکیوں میں بسر ہوگا پھر اسے یعنی کافر کو آندھے منہ الٹے منہ کر کے گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا جو گناہ مسلمان داخلے جہنم ہوئے ہوں گے جب ان کو نکال لیا جائے گا اور دوزق میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن کا کفر پر خاتمہ ہوا تھا پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل یعنی تالا یعنی لاک لگایا جائے گا پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا کفل لگایا جائے گا پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا کفل یعنی تالا لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا اور موت کو ایک مینڈ ہے کی طرح جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر زب کر دیا جائے گا اب کسی کو موت نہیں آئے گی ہر جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اور ہر دوزخی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہی رہے گا جنتیوں کے لیے مسرت بالائے مسرت ہوگی اور دوزخیوں کے لیے حسرت بالائے حسرت ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے کاش ہم دنیا میں مسلمان رہیں نظر میں بھی مسلمان ہوں قبر میں بھی مسلمان ہوں اس ل دیا جماعت محبوب علیہ سلاۃسلام کے صدقے میں ایمان ملا ہے انشاء شاء اللہ عز ہم ایمان لے کر دنیا سے جائیں گے انشاء اللہ ازل اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے آمین بچا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم